اور بے شک ایسا کامت کی خبر ہے تو ہرگز قامت میں شک نہ کرنا اور میرے پیرو ہونا یہ سیدھی رہا ہے